الحمد للہ رب المین وسلہ تو وسلہ مولا رسول حمد امحاب اجمائین اما بان فاؤزن رضیم اکان الناس رجم انورس تین پاؤں پر مشتمل ہے گیار میں پارے کے آخرے تین پاؤ ان پر مشتمل ہے سوریہ یونس صورت مکی ہے اس کے اندر اللہ تبارکبہ تعالیٰ نے خاص طور پر توحید کا مسئلہ اس کو اجاگر کیا ہے قرآن مجید کے شروع میں اللہ صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا مکہ والوں کے لیے تجرب کی بات ہے کہ ہم نے ان میں سے رسول بھیجا تجب تو یہ تھا کہ یہ انسان تھے رسول غیر انسان تھا یہ عربی تھے رسول غیر ارا بھی یہ انسان تھے رسول انسان آیا یہ عربی تھے رسول عربی آیا اس میں تجرب کی بات انسان بھی عجیب ہے پتھر درخت کو معبود مان لیتا ہے ایک زندہ اور جاوید انسان فام و فراست کا امام فساط و بلاغت کا بادشاہ ساری دنیا کی عقل تھانش مندی جہاں ختم ہوتی ہے محمد رسولہ کی شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کو امین صادق کہتے ہیں اس کو نبی رسول ماننے کے لیے تیار میں. آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ لوگ جلد باز ہیں شر کے لیے دعائیں کرتے ہیں تباہ ہو جائے مر جائے تو گر جائے تیرا یہ نہ ہو تو لانتی تلاں تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری یہ دعائیں قبول نہیں کرتے جیسے خیر والی دعائیں یا اللہ رحم کر یا اللہ کرم کر یا اللہ مہربانی فرما جیسے ہم یہ دعائیں تمہاری قبول کرتے ہیں نا اسی طرح تباہی شر لانت والی بھی ہم تمہاری دعائیں اگر ساتھ ساتھ قبول کریں نا تو ساتھ ساتھ صفائی ہوتی جائے اور یہ دنیا تقریباً فوراً فوراً ختم ہو جائے ہم تمہاری یہ جو شر والی ہیں نا باتیں گھبرا کے تباہی والی خاص طور پر عورتوں میں بری جو عادت ہوتی ہے ہم یہ تمہاری جو ہے نا باتیں نہیں سنتے اور نہ قبول کرتے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے یہ بات رشاد پرمائی کہ مکہ والے مجھے مانتے تھے اور میرے کاموں کو صفات کو مانتے تھے اس کے باوجود میرے ساتھ شریک کرتے تھے لوگوں میں مشہور ہے کہ شاید مکے والے رب کو مانتے ہی نہیں تھے. مانتے تھے قرآن مجید میں یہاں سورہ یونس میں اللہ نے بیان کیا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چار سوال کریں کہ سے ابو جال اور اس کی پارٹی سے پہلا سوال میں یارسوں کو کم من سما و تو تمہیں رضا کون دیتا ہے آسمان سے بارشیں برسا کر اور زمین سے انگوریاں نکال کر دوسرا سوال اما یبل کو سما دیکھنے سننے کی طاقت دینے والا لینے والا زیادہ کرنے والا کم کرنے والا کون ہے تیسرا سوال زندہ سے مردہ مردہ سے زندہ انڈے سے مرغی مرغی سے انڈا بے جان نطفے سے جاندار جاندار سے بے جان نطفہ گٹھلی سے کھجور کھجور سے گٹھلی دانے سے بالی بالی سے دانا مومن سے کافر کافر سے مومن یہ ساری تفسیری ہیں زندے سے مردہ مردہ سے زندہ نکالنے والا کون زندگی موت کا مالک کون? اور چوتھا سوال ان سے یہ کر کہ کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے یہاں گرمی ہے وہاں سردی ہے یہاں بہار ہے وہاں خزاں ہے یہاں شادی ہے وہاں جنازہ اٹھ رہا ہے کون ہے نظام چلانے والا ان سے پوچھ ابو جال اور اس کی پارٹی سے سورہ شونس اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فصے یقول اللہ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام تو ایک اللہ کرتا کلمہ نہیں پڑا انہوں نے مسلمان نہیں ہے لیکن ان سے پوچھا گیا کہ رازک کون ہے رزق کون دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور یہاں لاہور والوں سے پوچھو سنا کہنا بابا دیریا داتا گانجی ب کہتا بابا فرید دے رہے ہیں اجمیر کہ کسی نے کیا دینا ایک آدمی کھڑا تھا موہن دن چشتی کی قبر پر دے کھا جا کھا جا دے کھا جا دے دے کھا جا کھا جا دے لے کے جاؤں گا لے کے جاؤں گا کھا جا دے ایک آدمی اس کو دیکھتا اس نے کہا یہاں بات کی تو شور پڑے گا لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا بازار میں اس نے ایک دن دیکھا اس کو وہ مانگتا پھرتا تو اس نے کہا ادھر آئے آو آگے اور تم نے وہاں شور ڈالا دے کھا جا جا دے جا دے وہاں تم نے وہاں گردان کا لگائی تھی پھر کیا بنا کہتا ہاں سنی خاجہ نے کہتا سنی خاجہ نے تمہاری سن لی کہتا سن لی پھر کہتا اس نے مجھے کہا ادھر کا سارا علاقہ تیرا ہے مانگتا پھر یہ نہیں وہ بات ہے یار فکیروں نے کنگلوں نے کیا دینا ہے زندہ کوئی اور تو نہیں دیتا مرنے کے بعد کیا دے گا یار ابو جال اور ابو لاب کا عقیدہ تھا کہ رازق ایک اللہ ہے کلما پڑھنے والے سات پشتی آٹھ پشتی اس مسلمان یا کناب دویا کنستین پڑھنے والے اتہیات اللہ وسلواد ازانے کہنے والے اتکاب بیٹھنے والے حج اور عمرے کرنے والے بڑے افسوس کی بات ہے ہاں بالکل سمجھ نہیں توتے کو میاں میٹھو چوری کھانی کہتے میٹھو چوری کھا دی میٹھو چوری کھا نہیں کھانی میٹھو لا اللہ, لا الا اللہ لربے کو ادھر کی سر ادھر کو لا لائے لا اللہ بیس مربت بھی لا الہ کہتا ہے کہ. وہ پڑھتے نہیں تھے کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے ان کو پتا تھا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے اس کا ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کانوں آنکھوں پہ کنٹرول کس کا ہے تو کہتے تھے اللہ کا اور یہاں کئی پیر اٹھے ایک سے پیر سپاہی اٹھا تھا وہ سپیکر میں پھونک مارتا لوگ بوتل جو نا وہ ڈھکن اتارتے پھونک آ جاتی سپیکر کے ذریعے بند کر لیتے وہ کہتے بہروں نے سننا شروع کر دیا اندورے دیکھنا کہاں چکوال میں کہتا وہاں پوچھا کہتے نہیں نا وہ تو سکر کی بات سکھر پوچھے کسور بند کرو ہسپتال سارے کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی بس جھوٹ کے نہ پاؤں چھوڑنی وہ ہے جو پیچھے جی پکڑی بھی نہ جائے زندے سے مردہ مردے سے زندہ زندگی موت کا مالک ابھا ہلکا کیچا تھا کہ ایک اللہ تعالی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہتا اسی ہزار مردے تو ایک دن میں ابد ال کادر نے زندہ کیے کہاں کہتا بھائی یہی تو بات ہے جو کرے کہتا ہے کہاں اور پھر وہ،, وہ کشتی والا واقعہ وہ کہتے ہیں جناب کہ اس کو بارہ سال اندر ہوتے دیے اور پھر باہر نکالا اور غصہ اتنا آیا کہ جس کا قصور تھا وہ باہر کھڑی ہے بس اپنے ہاتھ سے بنانا ہے میں بناتے جو ان سے پوچھا گیا کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے تو کہنے لگے کہنے لگے اللہ ان سے پوچھو پھنسیاں نکلی ہیں وہاں چلے محضد نہیں دیتی تجھے اولاد چاہیے تجھے وہ چاہیے تو تو رب کس لیے کہتا فقیرا نے سنیا کر چڈیا رب لوٹ کے لے گئے رب کو لے کی انال سورہ یونس کو قرآن پڑھے تو کوئی بات سمجھ ہے کرنے کے لیے بڑے تھے ہار تم اور ہم اور ہم اور تم اور ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہے اور ایک رسول, رب مانتے ایک رسول یہ اور اور کا کیا ہم کہتے نہیں ہو رہی اچھا بھائی تم پھر نہیں جو ہمارے ساتھ ملتے ہم تو ہیں قرآن والے حدیث والے اللہ والے رسول والے دلیل والے تحقیق والے جناب کون کہ ڈانگڑ بس بات یہ جب... کیا ہے یار دین سوچ میں جھگڑا نہیں ہوتا غور فکر تدبر اصلاح اور سمجھنا جب تک یہ بات نہیں ہوگی سمجھ نہیں آئے گی آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بات حق کی ہے نا اس پر جم جاؤ اس پر قائم ہو جاؤ لڑائی نہیں کرنی جھگڑا نہیں کرنا کسی کی بےزتی نہیں کرنی لیکن سو سپریم کورٹ کا جج آ جا جائے بات وہ ہے جو اللہ نے فرمائی اور اس کے رسول نے فرمائی رات جو قبر میں آنی باہر نہیں جو باہر آنی قبر میں لوگ گوبر اچھالتے پھرتے ہیں اور تو سونا چھپاتا ہے بتا ان کو کہ حق یہ ہے استمب نہ کا حق کون ہوا الیوربی نول ہق بڑا پریشر ڈال کے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تو ایک سچا ہے ساری دنیا غلط ہے تو ایک سچ ہے بابا غلط ہے دادا غلط ہے پردادا غلط ہے اڑوس پڑوس والے غلط ہیں ہم بیت اللہ بنانے والے غلط ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہم غلط ہیں یہود و نصارہ نبیوں رسولوں کی اولاد نبی زادے رسول زادے پیغمبر زادے ساری دنیا غلط ہے تو ایک ٹھیک ہے اللہ بات شروع تو نے کر دیم واحد آپ ان آدھا نشین ہو جا سارے محبودوں مشکل کشاؤں کو, کو ختم کر کے کہتا ہے ایک اللہ مشکل کشا ایک اللہ اگت روا ماں نہ بےادا پھر مل تلّہ خیرا ان یہ بات ہم نے نہ بابا سے سنی نہ دادا سے سنی ہماری سمجھ میں نہیں آتی بڑا زور ڈال کے بات کرتے ہیں اور کہتے کیا کہ یہ ادکے جو تو, تو پیش کر رہا ہے ساری دنیا غلط ہے وربی ان نہق نبی کہہ دے مجھے میرے رب کی قسم یہی آٹے جو میں پیش کر رہا ہوں ماننا ہے مانو نہیں ماننا نہ مانو تم اپنے گھر میں اپنے گھر اللہ نے مجھے کہا تو دروگا نہیں ہے لیکن بات یہی ہے جو میں محمد پیش کر رہا ہوں سلیم جو وہی مجھ پر آئی ہے فرشتہ میرے پاس آیا رب کے سلام آئے میں اس بات پر قائم اپنی امت کو بھی آپ نے یہ بات سمجھائی لڑنا نہیں ہے جھگڑنا نہیں دنگا فساد نہیں کرنا لیکن بات وہی وہ کہنی ہے جو اللہ نے کہی اور اس کے رسول نے کہی صلی اللہ علیہ کو مانے اس کی مرضی نہیں اس کی مرضی منوانا نہیں کو ضروری اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ تو دروغہ نہیں ہے. آگے اللہ نے ولایت کا مسئلہ بیان کیا کہ ولایت کیسے ملتی ہے ولی کیسے بنتا ہے اللہ نے فرمایا علیہم <تصفح> ینا آمر کانو یت تکوں اللہ کے دوست اللہ کے دوست ولی نہ ان کو آگے کا ڈر ہے کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ نہ پیچھے کا غم ہے کہ پچھلوں کا کیا ہوگا وہ کون ہے یا اللہ جو تیرے دوست ولی کون ہے اور ولایت کیسے ملتی ہے اللہ نمایا دو چیزوں سے ملتی ہے ایمان تقوی اللہ دینا آمن بانو تکوں ایمان عقیدہ اور تقوی عمل ایمان اور تقوی عقیدہ اور عمل ان سے جو ہے نا وہ ولایت ملتی ہے اور ساری دنیا کے علماء متفق ہیں پوری امت کے علماء کہ ایمان کی شرائط کیا ہے کس کا ایمان قبول ہے کہتے ہیں عقل بالے گو اس میں عقل ہو اپنی مرضی سے اس بات کو قبول کرے اللہ تعالیٰ ایک ہے رسول اللہ کے رسول ہے قرآن اللہ کے کلام ہے تو اس کا جو ہے وہ ایمان جو ایمان میں پہلی شرط یہ ہے عقل کیونکہ عقل سے فیصلہ ہوگا نا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ اور یہ بات قبول ہے یہ قبول نہیں عقل پہلی شرط ہے ولایت میں کیوں کیونکہ ایمان ضروری ہے ولی ہونے کے لیے اور ایمان کی شرائط میں پہلی بات یہ ہے کہ قبول کرنے والا قبول کرنے والی جو ہے وہ عقل والے ہوں ان کے پاس عقل ہو تاکہ اس سے وہ سوچیں کہ اللہ ہے یہ خیر ہے یہ حق کے تو یہ پہلی شرط ہوگی اقل ہندوستان پاکستان میں ولات کی پہلی شرط ہے بے عقل ہونا چیز دیکھو ایک آدمی کی اقل نہیں زین نہیں ہے تو وہ دو قسم کے ہیں ایک وہ جو شروع سے بے اقل ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے تو ان کا تو حساب کتاب ہی کوئی نہیں اللہ نے کرم کر دیا کہ میں نے ان سے نہیں پوچھنا کیونکہ ان کو سوچ سمجھ ہی نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رعایت دے دی کہ چونکہ اس کی عقل نہیں ہے لہٰذا اس سے حساب کتاب تو ولایت کہاں سے آ گئی وہ تو خود جو ہے نا ریت پاس ہوا ہے اس کو تو ریت خود ملی ہے ولایت کہاں مل گئی اس کو اور ایک وہ ہے جو سوٹے لگا لگا کے عقل خراب کی ہے اس کو پچھلا بھی گناہ ملے گا اگلا بھی ملے گا ولایت کہاں سے آ گئی ہے تو بے عقل ہونا یہ ولایت کی دل نہیں ہے جیسے یہاں اللہ ماں فرمائے سمجھ رکھا ہے لوگوں نے اس لیے یہاں اللہ نے ولایت کی بات کر دی کہ ایمان اور تقوا عقیدہ اور عمل یہ شرط ہے ولایت کی اس کے بعد اللہ تبارک مطالعہ نے قوم فرعون کا ذکر کرتے ہوئے فرعون کی تباہی کا یہاں ذکر کیا اللہ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو ہم لے کے گئے فرونیوں نے پیچھے تحقب کیا اور جب فرعون سمندر میں پانی میں پہنچا ہتھا ادھر ادرکرک جب پانی اس کے نتنوں میں گیا کہتا میں ایمان لایا رب پڑو کون سا رب وہی کہتا موسا ہر والا وہی رب فرشتہ کہتے جو ہے غلط فہمی نے مبتلا راج کا پتہ نہیں کون سے رب کو مان رہا ہے کہتا ایمان لایا وہی موسا ہرون والا رب اللہ نے کہا اب وقت گزر گیا اب وقت گزر گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک جان یہاں نہیں آ جاتی جب جان نکلنے لگتی ہے ختم اس سے پہلے پہلے توبہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرون کو کہ اب ختم وقت گزر گیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تاکہ بنے اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو کہتا تھا کہ میں رب ہوں یہ اس کا ہوا پڑا ہے صورت کے اندر یونس علیہ کا صاحب قصہ ہے عراق کا ایک شہر تھا نینوا ڈیڑھ لاکھ کی تقریباً آبادی تھی اب وہ شہر نہیں ہے اللہ نے یونس علیہ السلام کو وہاں بھیجا انہوں نے واض کیا سمجھایا اس کے بعد قوم نے جب نہ مانا تو ہر نبی رسول کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں بتاتے ہیں پہلے رسولوں کے واقعات اور حالات یون علیہ السلام کو بھی اللہ بتا چکا تھا کہ جو نبی رسول آتا ہے قوم نہیں مانتی تو پھر اللہ تعالی کا عذاب آتا ہے اس قوم پر اب انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے اوپر رب کا عذاب آئے گا یہ کہہ کے کہ یونس چل پڑا علیہ ہمارے لحاظ سے دیکھے تو یہ کوئی ایب کی بات نہیں ہے ڈیوٹی دے کے جا رہا تھا لیکن وہ نبی تھا اونچی شخصیت تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جب تک میرا حکم نہیں آیا یہ کیوں گیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا بلا تک ان مچھلی والے کی طرح نہ ہونا چنانچہ مدینہ اللہ نے دے دیا علاقہ دے دیا رسول سب نہیں گئے جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا اب وہ چل پڑے یونس علیہ السلام پیچھے قوم نے یونس تو چلا گیا عذاب آئے گا وہ سارے باہر نکل آئے سارے باہر نکل آئے مرد بھی عورتیں جوان بھی بوڑھے بھی رونا شروع کراف یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرم کر دے یا معاف کر دے نہ بھی چلا گیا عذاب نہ لانا یا اللہ ساری قوم رو رو رو رو, رو, رو, رو گے میدانوں میں اللہ کہتے ہم نے عذاب ٹال دیا اور اللہ فرماتے ہیں یا دنیا میں کوئی قوم نہیں ایسی گزری جن کا آیا ہوا عذاب نے ٹالا ہو سوائے یورس یونس کی قوم کا ہم نے عذاب آیا ہوا ٹال دیا وجہ کیونکہ وہ سارے رونے لگ گئے یہ جو سارے روئے نا ساری قوم گڑ گڑائے حکمران بھی عوام بھی سارے معافی مانگیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے گھر پانچ سات آٹھ افراد ہیں اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے تجربہ کر لو سارے وزو کر کے وہ نفل پڑے اللہ کے آگے روئیں گڑ بچے بھی بچیاں بھی معصوم چھوٹے بھی بڑے بوڑھے بھی روئیں گر گڑ گڑائے اللہ کی قسم کھا کے کہ کہتا ہوں مصیبت بیماری گھر سے دور ہو جائے بابا اپنا وہ نفل پڑھ رہا ہے ذکر کر رہا ہے نہ لڑکوں کو فکر ہے نہ لڑکیوں کو فکر ہے نیٹ ٹائم جیب میں وہ, وہ, وہ کیا موبائل وہ ہیں ہر وقت بس تماش بھی نہیں ہوئی وہ بابا اور بابی وہ لگے ہوئے ہیں اور باقی سارے کیسے گھر کے اندر سے مصیبت دو. سارے رو گڑ گر گڑاؤ سارا گھر روئے ساری برادری روئے سارا شہر روئے سارا ملک روئے ساری دنیا روئے اللہ کا یہ قانون ہے مصیبتیں ٹل جاتی ایک وہاں رو رہا ہے اور باقی سارے نافرمانی میں لگے ہوئے نہ کوئی نماز پڑھتا ہے نہ کسی کو حلال آرام کی سوچ ہے اور نہ کسی کو جو ہے کندروں کدریوں کے چہرے بلکہ کے بوتھے دیکھنے سے فکر ہے نہ تو گھر کے اندر ساری جو ہے دا یہاں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ پوری قوم روئے پورا گھر روئے سر برابر بچے سارے روئے اللہ کی اچھا جو نمازی ہیں نا نیک لوگ ہیں ماشاء اللہ اللہ نہ کرے بچے کو کوئی مسئلہ ہو جائے گو نماز گئی تکبیر گئی او بھاگو ڈاکٹر لیاؤ گاڑی ٹھیک ہے اچھی بات ہے ڈاکٹر کے پاس لیکن اللہ جس نے شفا ڈالنی ہے پہلے جو تھوڑا سا تلک تھا اب اور رونا چاہیے تھا مصیبت کے وقت اور رونا چاہیے تھا اس کے آگے آج ہی مانگنا چاہیے تھا اور اس سے اب وہ جو تھوڑا بہت رب سے تلک تھا وہ بھی گیا نمازیں گئی ڈاکٹر گاڑی بھاگو ہے بھاگو ہے اور روڈ بند اور وہی سارا کسی کا سانس نکل گیا اور اسی جی کی نمازیں جاؤ ڈاکٹر کے پاس پہلے دو نفل پڑھ کے جس نے شفا دینی اس سے بھی ارد کر لیا اور اگر کہہ کہ دیں تو یار ہاں وہ بھی تو گل ٹھیک ہے ویسے وہ بھی ٹھیک ہے ہو گئی پھر اللہ پو کہ سب کچھ تو میرے پاس کرو علاج دوا سنت ہے پہلے جس نے شفا دینی ہے دوا میں اس سے بھی اپنا تلک پہلے سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے وہ چھوٹ جاتے ہیں اسپتال گئے نمازیں گئی افراد اچھا ایک وہ نہیں پانچ سات دس پندرہ اور وہاں بیٹھے ہیں ہاں بیٹھے اٹھو وضو کرو نمازیں پڑھو اللہ کو یاد کرو بہت کم لوگ ہیں لیکن ہیں الحمدللہ للہ میں بڑے سال ہو گئے نوجوان لڑکا بہت بڑے ایک جاپ پر تھا اکاڑے کا یہاں لاہور میں فوت ہو گیا جوان بیٹے کی لاش ہمارے محلے میں آئی میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس کا باپ پہلی صف میں نماز میں کھڑا تھا لاش آئی ہوئی ہے ٹھیک مقصد یہ ہے مصائب پریشانیاں جو آتی ہیں تو اللہ سے تلق مضبوط کہ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا جناب محمد الرسول کو اور سمجھایا امت کو کیا ولا تدمڈور اللہ مالا فا الفائن کا نبی صلاسم تو نبیوں رسولوں کا سردار ہے صورت میں اجمل ہے سیرت میں اکمل ہے اخلاق میں افضل ہے فام کا امام ہے حمد کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا نبوبت سالہ تل پہ ختم کر دی گئی لیکن سن لے اگر تو نے بھی ایک اللہ کو چھوڑ کر مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے کسی اور کو پکارا میں مولا تیرا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ دوں گا آگے کیا کہا سسک اللہ بے زور فلاں کاش اللہ اگر تجھے بھی کوئی مصیبت بے قراری آئے نبیوں رسولوں کے سردار آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مولا کے بغیر تیرا مشکل خوشا کوئی نہیں جب نبیوں رسولوں کے سردار کا مشکل خوشا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل خشاہ امتی ہوں گے اگلی صورت حود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھی میں چند بال سفید ہو گئے ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا جناب بوڑھے ہو گئے لگتا ہے بوڑھے ہو رہے میں شی وتنی سورت ہود ابو بکر مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دی سورت ہود میں نبیوں رسولوں کے حالات ہیں ان کی قوموں کی تباہی کا تسکرہ ہے لو علیہ السلام جو شیخ المرسلین ہیں ان کی قوم کا یہاں تسکرہ ہے خاص طور پر وہ بیٹے والا معاملہ اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ اب اللہ نے کہا نا کہ یونوس علیہ السلام کشتی بنا اور ایمان والوں کو ساتھ بٹھا بس وہی بچیں گے جو اس کشتی میں ہوں گے تیرے ساتھ آزاب آ رہا ہے غلط بیٹا سامنے تھا کہ یا بنیا تھا کم مال کا پھر بیٹا آ جا کالا صاحب مشرق کو ہر وقت اللہ کے علاوہ دوسرے پر بھروسہ ہوتا ہے کہتے ابو میری فکر نہ کر میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا بچ جاؤں گا علیہ السلام نے کہا لاسمل امر اللہ عمر رحم میرے بیٹے کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے بغیر آجا آجا آ جا, جا وہ بھائی نہ ہو مال ماؤچ فکانا کی باپ بیٹے کی گفتگو اللہ کو پسند نہ آئی بپری لہر آئی ہمیشہ گری جدائی ڈال گئی باپ اور بیٹے میں آخر بیٹا تھا کہ لگے انی میں نہ لی یہ تو میرا بیٹا تھا نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال باز کیا ساڑھے نو سو سال رسول ہے ان پانچ رسولوں میں سے جن کو اللہ نے افضل بنایا جن کو رسم کہا جاتا ہے مشرق بیٹے کے متعلق بات کی اللہ تعالی کی بے پرواہی پر قربان جائیں کیا کہا فلاں ماہ کبھی علم نو علیہ السلام دوبارہ سوال نہ کرنا بیٹے کے متعلق انی کا انتقا مل چاہے اگر دوبارہ تم نے سوال کیا تیرا نام رب کے دفتر سے کاٹ کے میں جہلوں میں لکھ دوں گا دوبارہ بات نہ کروں اور یہاں کہتے ہیں نگاہے ولی میں تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نو السلام سے بڑا ولی تھا نگاہ نہیں پڑی تھی ایک اور بولے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں کوئی بھی نبی ہے کوئی یہ شیر غلط ہے مرد مومن نہیں تھا یہ نو علیہ اسلام اور اللہ نے کہا کہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے حالانکہ معذ اللہ وہ حرام کا نہیں تھا حلال کا تھا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی نبی رسول کی لڑی میں کوئی ایسا آدمی نہیں گزرا نہ کوئی ایسی عورت گزری ہے جو بدکار اور کسی نبی کے گھر میں کبھی بدکار عورت نہیں ہوتی ہاتا لال کا یہ تھا لیکن اللہ کہتا ہے تیرے اہل نہیں ہے کیوں تیری بات نہیں مانتا اس کا مطلب ہے جو کسی کی بات پر نظریہ پر ہو وہ اس کی آل ہے فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن اللہ نے کہا آلے فرون جو فرعون کی بات ماننے والے تھے آل فرعن ہے رسول اللہ کی بات ماننے والے سارے آل رسول ہیں رسول والے صلی اللہ علیہ وسلم خون رشتہ چاہے ہو چاہے نہ اللہ تعالی نے یہاں یہ بات ثابت کی ڈا مرسل نو پیغمبر پہ وچ سرکار ربانی جہاز یہاں غلاموں کے یہ مشکل کچھ ہے وہ بچا لے گا یہ نوح علیہ السلام اپنا بیٹا سامنے کا کو رہا ہے وہ نہیں بچا سکا اور کون بچا ہے آگے اللہ نے حود علیہ السلام کا تذکرہ کیا وہ ہم بتا چکے ہیں یہاں ایک بات سنانی ہے کہ حود علیہ السلام کو ان کی قوم کہنے لگی ان نقول اللہ تلا کا بازس بعض تک کہتے ہیں نا یہ کچھ نہیں کر سکتے ہم نے جو ہمارے باپ دادا نے بنا رکھے ہیں اللہ کے میں بندے ان کی درگاہیں اور آسان ان کی باتیں نہ کیا کر پڑ جائے گی ان کی انہوں نے کہا اینی ہوشیت اللہ بسرونی بری ماں تشریق میں تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں اللہ کو بھی جو کرنا ہے میرا کر لو. میں نہیں ان کو مانتا میرے ساتھ جو کرنا ہے فقیر نہیں کر لو سارے کٹھے ہو کے مجھے محلت نہ دو میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ دو فرشتے جا رہے تھے لوت علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے لیکن اللہ نے کہا جاتے جاتے میرے بندے ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دیتے جاؤ وہ آئے خوبصورت شکل میں نوجوان لڑکوں کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام نبی و رسولوں کا بابا جب دیکھا مہمان آئے تو اللہ تعالیٰ نے مہمانی کا بیان کیا ہے چھبیسویں پارے میں یہاں ان کے آنے کا بھی تسکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام بھاگ کے گئے بچھڑا بھون کے لائے آگے رکھا کا اللہ تا کھاؤ گزارش پیش کی چار مہمان آداب سیافت ہیں مہمانی کے آداب جو ثابت ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقع چھبیسویں پارس پہلا تو فراغ خاموشی سے گیا مہمانوں کو دیکھا کہ مہمانوں کو پتہ بھی نہیں چلے کہ کچھ لینے کی قرآن کہتا ہے فراغ الہلہ. بالکل خاموشی سے چلا گیا لینے کے لیے اور جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ لایا پکر بھائی ان کو نہیں کہا کھانے کے پاس کھانا ان کے پاس رکھا اور چوتھی بات ایسے گزارش کی جیسے تمہارا احسان ہے مجھ پر اگر کھاؤ تو ابراہیم علیہ السلام غیب نہیں جانتے کیا ضرورت تھی اگر غیب جانتے ہو جب سب کہا تو انہوں نے نہ کھایا ابراہیم پریشان ہو گیا کہ یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتے اس وقت یہ بات تھی لوگوں میں جو کسی کا نمک کھا لیتا تھا نا یا کسی کا کوئی کھانا کھا لیتا تھا اس کو نقصان اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے دین کیا ہمارے اندر انسانیت نہیں بیس بیس سال سے وہیں کھاتے ہیں اور وہیں ان کے مال بھی لوٹتے ہیں رشتے بھی لوٹتے ہیں اور ان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں اللہ نے کہا یہ مجھے نقصان نہ پہنچایا نمک نہیں کھا رہے انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں ہم جا رہے ہیں لوت علیہ السلام کی طرف جاتے جاتے تجھے خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اسحاق دے گا اور اسحاق کے بعد یا دے گا بوڑھی اما کھڑی تھی پاس اس نے سنا تو اس نے تجب کیا میں بوڑھی میں تو بانجوں جوانی بھی, بھی میں نے بچہ نہیں دیا میرا خاند بھی بوڑھا ہو گیا ہمیں بچہ کہاں خوشی سے کہنے لگی بچہ نے کہا ہمیں یہ نہیں پتا دینے والا جانے تم لینے والے جانو مقصد یہ اللہ نے یہ بات بیان کی قرآن میں اس کو بیٹا دیا اس کو آگ سے بچایا اس کو پانی سے بچایا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فلاں تکلیف سے بچایا اللہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندو جو نبی تھے جو رسول تھے جو کتابوں والے تھے جو وہی والے تھے جو میری برگزیدہ ہستیاں تھیں یا ان کا مشکل کو شام میں ہوں تو میرے بندو تمہارا مشکل کو ہی میں ہوں اس لیے قرآن میں یہ واقعات اللہ نے سنائے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اللہ ہم ازل اسلام والمسلمین اللہ ہم انسل جہاد والمجہدین اللہ ہم استرعوراتنا وامن رواتنا اللہ ہم اشمرزانا مرز المسلمین اللہ ہم اکتنا بحلالکا حرامی کا وغننا بفضلکا من سوال سبحان ربک رب العزت اما ام یسیفون وسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمين